اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جناؤ تم کے برابر کہہ دو تمہاری مانا بنا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنا یہ تمہارے اپنی منہ کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے